راتری رات, رات, رات, رات کو آواز کا کسی کو نہیں پیش آئی آواز میں آتی ہو نہیںان کے بات پانی پینا پانی دھیان کے بعد گرو صرف پڑتا تھا صحیح و صلی على رسول الکریم سور میں اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا ہوا ہے خلطم القت الم سبیل انین شاکر لا انعطمہ خریدہ لبراسن کا نام کہ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا ہے کہ جب یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا اس کو ہم نے دو لکھوں کے ملنے سے بنایا پھر اس کو ہم نے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا انسان کی تربیت جو ہے یہ مہم تربیت سننے سے ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر دیکھنے سے ہوتی ہے ایک دفعہ میں ہوتا تھا ہاسٹل نمبر تین میں وارڈن ہوتا تھا ان دونوں میں ٹیلیویژن نہیں لی آئی تھی الگ احسان سے چھ سال تک میں نے بند رہا تھا <تصفح> ٹیلیویژن نیوز چوبیس میں اس میں نئے بی کے لوگ داخل ہوئے نا تو انہوں نے آڈیو ویژل قرض تعلیم کی اہمیت پڑھی اپنی کلاسوں میں نا آڈیو ویژل آڈیو رکھ کر نا سمی بسری سمی بسری نے بسری دیکھ کر انہیں پڑھی اس کی اہمیت تو وہ پڑھے کہا یہ کیا ڈکیلو سے آدمی ہے اس کے ساتھ ابھی ہم بات کرتے ہیں اس کو قائل کریں گے کہ سب بسری ترتیب نہ ہو سکے باتیں کی دلائل کندا بھی آگل آج بھی اتنا ہے کہ سمجھتے ہی نہیں بات نہیں یہ سمجھتے ہی نہیں خیر تحصیل کے طور پر آپ کو سلا دیا چلے ایک اور بات یاد آ گئی بھی آپ کو سنا دیں اس وقت تاریخ ختم نبوت یہ سن چل والی بہت زور زور پر ہوئی زور پکڑا بہت تو ووٹر کو اندازہ ہوا کہ تاریخ ایسی ہے کہ اس کو اب ختم نہیں کیا جا سکتا اور اس کو ساتھ پر بات کر کے مذاکرات کر کے حل نکالنا پڑے گا تو اس کے میں تاریخ کے جو امیر ہیں ان سے میں ملنا چاہتا ہوں اس وقت حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب رحمتہ امیر تھے ملنے کے لیے گئے ملاقات کر کے واپس آئے تو حضرت مولانا شر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاص تعلق تھا بنوری صاحب سے تو ان کو ہلات سنا رہے تھے پہلا نے ان کو تبیعت بھی جلدی دی تھی تم نے کہا کہ میں جب اس سے بات کرنے کے لیے گیا تو اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا اور اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے سامنے سی بنا دی بالکل اور ہاں سج وقت مذاکرات کر کے آئے اس کا یہ بیان تھا اس نے کہا کہ تاریخ ارمند نبوت کا میر تو ایسا آدمی ہے اس پر کسی نہ کسی کی بات سمجھتے ہیں نہ کسی کی بات کو اس پر ہوتا ہے اتنا مداری تھا ایسا مداری تھا کہ بڑے بڑے دانشوروں کو اور بڑے بڑے سیاسیوں کو سٹ اسٹینڈ کرایا کرتا ہے نا جیسے کہ انڈیا کی علاقے کھا کرائے تھے نا کرایا جس کی جگہ پر تو کو سٹ اسٹینڈ کرایا کرتا جرنیلوں کو کم ہو رہے بڑھ گیا اس بلایا اس کو, اس کو اس کو بٹھایا رکھو باہر نکلنے آپ کو پرچہ دیا کہ یو آر ہی نوکر کو اپنی جگہ پر رکھنا ہوتا ہے جب مالک نائل ہوتا ہے تو نوکر چھا جاتا ہے مالک جب نائل ہوتا ہے نوکر اس کی جگہ پر دو بھائی ہوں اور ان میں پنجاب کے دو چودھری ہوں اور ان ایک پٹھان کو بندوق کے ساتھ چوکی دار رکھا ہو اور پھر ایک اپنی شکایت کرتا ہو کہ بڑا میرے ساتھ یہ کرتا ہے دوسرے کے چھوٹا میرے ساتھ یہ کرتا ہے اور آپ کی بندوق سے میں اس کو ذرا دباؤں گا تو کہتا ہے کہ طاقت تو میرے ہاتھ میں اللہ پکسی چودھری کیا ہے بندوق میرے ہاتھ میں یہ خام خاص چوکری بنے ہوئے ہیں ان مار کے نکالنا چاہیے خیر جی یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک نے ایک حیثیت دی تھی ان کو بات سمجھتے نہیں بات سمجھ ایک بات سمجھیے کا اللہ کا اللہ رسول یہ کہا اللہ نے یہ کہا رسول نے میں اس کو نے بات سمجھایا اس بات کو اس سمجھایا اس کے لاگت اس نے کچھ کہا ان کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ آ سکتا ہے کہ جان جائے گی یہ تو کچھ خطرہ ہی نہیں جو آدمی اس خطرے کو پار کر چکا ہو تو کیا ہے تو فل تعالیٰ اللہ والوں نے اللہ کی بات پر جان دینے کی نیت کی ہوتی سب سے بڑا خوف سب سے بڑا رو سکتا ہے نا کہ جان جائے گی یا دیکھتی پرو آدمی کو نہ ہو پر تو خیر یہ کر رہے, رہے کہ تربیت کا مہم کام جو ہے وہ سننے کے سننے راستے سے ہے اور کچھ کام جو ہے وہ دیکھنے کے راستے فجالنا اور سمی ام بخیرہ جب سمی بصیر کو بنا دیا گیا سننے والا دیکھنے والا بنا دیا گیا تو اس پر ذمہ داری آ گئی اما ہرینا اور سبیلا اماں شاکر و اما آپ جو ہے لڑکی کا رستہ ایمان کا رستہ لڑکی کا رستہ کفر کا رستہ معاشیر کا رستہ دونوں کے سامنے کر دیے گئے سننے, سننے کی اور دیکھنے کی قوت ادا کر دی گئی اور اس کے نتیجے میں اچھے راستے اور برے راستے کی تمیز کرنا اس کو پہچاننا یہ خواہان پاک کو اسلوب ہے کیسے عمل کا معوضہ بتاتا ہے اور خراب اعمال کے عذاب اور نظا نجائق اور مشکلات کو بتاتا ہے ان آتم نئے کافی صلاح صلی اللہ <سؤال> وغلالہ کفار کے وی ایسے تو زندہ ہم نے منائی ہے اور لوگوں کو اتنا بیان نہیں کرتے قرآن پاک کیونکہ کہ ہماری طرح سارے مسلمان ہماری طرح ہی نہیں ہیں ایسے اللہ والے ہیں کہ جان نکلتی ہے ان خواب کی باتوں کو سن کر تو فوراً قرآن پاک جنت کا تذکر کرتا ہے ان آتم نئے کافی صلی اللہ وغلالہ و سیرہ ان اللہ ارادہ اشتبو نے منقا سے نکالنا ملا جو آدمی کے لیے تو وہاں پینے کے شربتیں ہیں کہ جن میں جب کیا نظر خیر کر رہا تھا یہ تربیت جو ہے وہ سننے سے اور دیکھنے سے آدمی ماڈل راج گنگا پیدا ہو جائے اور سن نہ سکتا ہو تو یہ بول ہی نہیں سکتا اور یہاں تک اس کے لیے سیکھنا پھر بہت مشکل ہوتا ہے اگر آنا ہو تو میں نے سرگودا میں میں ابینا میتھمیٹکس کا کالج کا پروفیسر دیکھا ہے میتھمیٹکس سیکھ سکتا ہے ایک ڈبا ہوتا ہے جس میں سسٹم سے لکھتے ہیں سارے جتنے یہ ہلتے ہیں نا ایک سے لے کر سو تک وہ ساری گنتی اور ایک آپ کے جو سامنے نشانات ہیں اس کو کیا کہتے ہیں انڈر روٹ سائن اور سارے اس میں آ جاتے اور نہ بینا آدمی سیکھ سکتا ہے ایک بھائی تھا اس کا تھا لیکچر تھا ریاضی کا اور دوسرا انگریزی کا ٹیچر تھا ہیڈ ماسٹر کا دونوں نہ بینا بھائی سننا نہ ہو تو آدمی بول سکتا ہے پھر اور نہ کچھ سیکھ سکتا ہے گنگو کا آپ نے دیکھا گنگو کا سود اور گوگوں کی جماعت آئی اسے پورا بیان کرتے تھے اپنے اشاروں میں اور ان کا جو اس ترجمہ استاد تھا اس طرح کرتے تھے آگ آگ کا ہر ایک قوم کے بارے میں ان کا کچھ وہ علام تھی تھا نا کہ پنجاب کے لوگوں کے بارے میں ایک علامت کے لوگوں کے بارے میں دوسری علامت والوں کے بارے میں تیسری علامت والا پٹانوں کے بارے میں یہ تھا رسوار ڈالی ہوئی پر سرکار گھما ہوا اصل ذرا خکل رہی ہے بادشاء اللہ اچھی لامت آپ ہمارے بارے میں بالکل کہ اللہ کے لیے یہ اور حضورۃ اللہ, اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہے ہم نے کہیے تو آپ لوگوں نے کچھ دوسری لابت بتانی چاہیے تھی امی سب ایک دم کے عقیدے کی تائید ہو گئی خیر جی تر، تربیت جو ہے وہ سننے سے اور دیکھنے سے ہے سننے سے اور دیکھنے سے ہے اور اسی کو صحبت کہتے ہیں سننا اور دیکھنا یہ صحبت کا ظاہری پہلو ہے اور دل سے نور اور ظلمت کی شعا کا دل پر جذر گرنا اس کا باطنی پہلو ہے ہر ایک آدمی جو ہے یہ ایک اسٹیشن کی طرح کام کرتا ہے ایک مرکز کی طرح کام کر رہا ہے اور اس سے نور کی یا ظلمت کی شوہیں اٹھتی ہیں ہر ایک آدمی ہنور کی دعائیں اٹھتی ہیں اور پھیلتی ہیں جو امریکہ میں جو آدمی کو کچھ کر رہا ہے کو یہاں دیکھ سکتا ہے آدمی اسلام صاحب دیکھ سکتے امریکہ کے اچھل والے آدمی کو آپ دیکھ سکتا نہیں دیکھ تھوڑی دیر پھر جواب جو پڑ والے تھوڑی دیر جواب اس پہ اتنا کشل نہیں ہوا جی جیسے اتنے سال ہو گئے ہاں؟ زیر صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے اچھلوت والے آدمی کو دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتا میں اس جگہ اس کی نور یا ظلمت کے ساتھ اس مقصد میں آئے ہوئے ہیں اور موجود ہیں ہر ایک آدمی ایک مرکز کے طور پر کام کر رہا ہے اور اس کی روح سے یا نور کی شوائیں یا ظلمت کی شوائیں اٹھتی ہیں اور ساری کائنات میں پھیلتی ہیں قرب و جووار میں نہیں ساری کائنات میں پھیلتی ہیں اور اس کے ساتھ جو رحمت کے یا رحمت کے اثرات ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں ساتھ. رحمت اور رحمت کے اثرات اس کے ساتھ آتے ہیں اس وقت زمین پر پہلی معاسیت ہوئی کہ قابل اور جیلادم کو کابل نے قتل کر دیا تو زمین کی برکت جس سے پہلے تھی اس میں فوراً کمی آ کیونکہ ایک ماسیت کا عملہ ہو گیا اس کے اثرات آتے ہیں تو ایسے ہی ہر ایک آدمی سے نور و سلمت کے اثرات آتے ہیں اس کے آمنے سامنے آنے والا آدمی پھر آمنے سامنے آ کر اس سے محبت کرنے والا آدمی پھر اس سے دور آدمی یہاں تک کہ ہزاروں میل دور اس کے تصور کو لینے والا تسور آتا ہو یہ فورن اس کا ہوتا ہے جس طرح کہ آپ بٹن گما کر ڈبے کی شعاؤں کو اس کے ساتھ مطابق کر دیتے ہیں نیو شوائیں مطابق ہوئی تو وہاں سے شکل کا فوراً آ جاتی ہے نیو شوائیں مطابق ہوئی آواز آ جاتی ہے شائ مطابق وہ ریڈیو میں آواز آ ہے دبے میں تصویر آ ہے تو اللہ تعلق رائے دیکھ رہی مفتیوں کو جب انہوں نے تھوڑی سی گنجائش تصویر کی نکالی ضروری کام پہلے تو وہ کام جس کی وجہ سے حرج ہو جاتا ہو کہ آدمی کا پاسپورٹ ہی نہیں بنتا ہے آدمی کوڈ بننے میں کوشش ہی نہیں ملتی ہے کہ ہر جزین میں فلاؤ گے آدمی پیس کو بھی اگر چھوڑ سکتا ہے تو اس کے لیے اچھا ہے تصویر کو ساری چیزیں ملتی ہیں اس کچھ اس کے بغیر نہیں ملتی آدمی چھوڑ سکتا ہے صبر کر سکتا ہے تو اس کے لیے اچھا تھا اس بات ہے چلو خالیہ عظیم سے نکالنے کے لیے جب ان کے مفتیوں کا نئے دائرے کا ضروری کاموں کے لیے تو اس کے نتیجے میں اور ہمارے مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ برخوردار سوئی کے لاکے جتنی جگہ اگر گے نا عوام کو اور اس میں سے ہاتھی نکالیں گے سوئے کے نا کے کہ جتنے مسئلہ ان کو بتاؤ گے نا ہاتھی اس سے نکالیں گے تو اس لیے عوام کو عوام کو دین بتانا چاہیے دین عوام کے حوالے نہیں کرنا چاہیے علماء کے لیے ضروری ہے علماء اور مفتیوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ دین بتایا تو کریں دین کو عوام الناس کے حوالے نہ کیا کریں تھوڑی سی انہوں نے مجھائش نکالی تو میری طرح میں ہر کام میں تصویری ترتیب اختیار کر اور شرم و یا کوئی چھوڑ دوں تو خیر جی بات خیر کر رہے تھے جی ماشاءاللہ اور کیا بات ہوئی ہاں پھیلتی ہیں وہ پھیلتی ہیں اس کے اثرات کل کراتے ہیں کل پر اس کے اثرات آتے ہیں ہمارا یہ ہی کالج ہے نا اس میں, میں نے ڈاکٹر تارق صاحب کو اور ڈاکٹر ڈاکٹر شاہ صاحب کو کہا میں نے کہا کوشش کیا کرو کہ جب ہماری جماعت کی نماز ہو تو میرے پیچھے آپ لوگ کھڑے ہوا کریں کہ کیا ہو جائے میں نے کہا یہاں کے جو مجمعہ آ کر کھڑا ہوتا ہے نماز میں اتنے شراب میں ہوتا ہے اتنے ٹینشن میں پریشانی میں ہوتا ہے کہ اکٹھے نماز پڑھنے سے وہ ٹینشن آدمی پر آتا ہے اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ میں دوپہر کو آ کر ایک گھنٹہ لیٹتا ہوں لیٹ کے اس لیٹنے کے دوران نیند نہیں آتی ہے ان کیونکہ پیچھے حالت استراف حالت اضراب والے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تنشن اور اسٹریس میں آئے ہوئے لوگ حالت اسراب میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا جی پر بھی اثر آیا ہوتا ہے یہاں تک کہ جمع کی نماز میں نے آنے سے, سے بھی اثرات غیر محققی خوشی جو ہوتے ہیں نا ان کو ذکر اذکار کر کے اپنی جو کفی رسلو بھی ہوتی ہے سوز و اداس کی اور دل کی نرمی کی وہ جماعت کی نماز میں سے کم ہو جاتی ہے تو سو مہینے کے کی نماز میں آنے سے ہمیں نقصان ہو گیا گھر کے معمولی روحانیت کا نقصان ہوا لیکن ایک, ایک واجب اور ضروری بات بھی تو پوری ہوئی نہیں. اس کے ترک کا جو گناہ ہوتا تو وہ کیسی دل پرائی ہوئی نرمی کی وہ تو اس کا غلط نہیں کر نہیں؟ تو یہ روحانی قربانی ہوتی ہے بنوایا گیا کہ سر لو خل کا فاجر ہیں تو اس میں نماز پڑھو یہاں تک فاجر کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کو کی جاگو کی اجازت دی گئی جی کہ ایسے حالات آ جائیں ایسے ماحول ہو جائے نماز پڑھنے والے جو ہے تو فاسق فاجر لوگ ہو جائیں جو آدمی ٹیلیویژن کی خبریں سنتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا مخرو تحریمی ہے ہم کرتے ہیں ہمارے گھر میں تو بڑی پابندی ہے جی بچے کارٹون دیکھتے ہیں اور ہم صرف نیوز سنتے ہیں ہم صرف خبریں تو کیا خبروں میں نیم برن عورت نہیں آتی ہے جس کو دیکھ کر تیری جگہ بازار ہو جاتی ہے ہیں درا چسکا لینے لگتا ہے تو ایسی کو ایسی ایسی آگ ہی جو آگ ہے جس سے کہ فیض اور باطن کا نور جل جاتا ہے باطن کا نور جل جاتا ہے تو نماز سے رکو سے جیسے کوئی نہیں روکتا ایسی نماز ہو جس میں جان نہ ہو ایسی نماز جو کافی میں دکھا سکتی تو کبھی کی نماز آپ نے دیکھیں کولی میں گاوت ہوتی ہے ایک طرف جو ہے شراب کی بوتلوں کے ٹب لگے ہوئے ہوتے ہیں ایک طرف جو ہے گاڑیوں پر ہاتھ پھیلتے ہوئے تصبی میں لیے ہوئے کابلی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور دم جماعت کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن غیرت اتنی نہیں ہوتی ہے کہ اتنا کہہ سکے کہ ہم اس اساتذ کو بند کریں گے اور یہاں یہاں بیٹھیں گے عمل اور عمل والا آدمی لگا غیر رکھے اللہ تبارکی کو فلان کو غرض کر دو فلاں فلاں بستی کو اس کے لوگوں سے میں بگڑ کہ یا اللہ وہاں تو آپ کا ایک بدہ ہے جس نے پلک جھبکنے کے برابر بھی آپ کی معافیت نہیں کی تو اس کو بھی غرق کرو ساری بستی کو غرق کرو کیونکہ اس کے چہرے پر نہ ماسیت سی... م... کو اور نا فرمانی کو دیکھتے ہوئے بل بھی نہیں آیا امر اس کے پاس ہے غیرت کے بغیر ہے نہیں غیرت کے بغیر ہے تو خون نہیں کھولا ہے ماشر کو دیکھا غصہ نہیں آیا ہے ماشر کو دیکھا تو یہ سلامت ہوتی ہے اس بار کی معاشرہ ختم ہے یہ لوگ ختم ہیں برائی کے ساتھ صلح کر لیتا ہے برائی کے ساتھ تعاون کر لیتا ہے یہی تو بنیادی کمزوری ہے جس سے معاشرے ٹوٹ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں قومیں تباہ ہو جاتی ہیں خیر رہا آپ کی خدمت یہ کر رہا تھا کہ ہر ایک آدمی سے نور کی یا ظلمت کی شوائیں اٹھتی ہیں جو اس کے پاس بیٹھنے اٹھنے والے اس کے ساتھ تعلقات رکھنے والے اس کے ساتھ محبت رکھنے والے یہاں تک کہ دور دراز سے اس کا دھیان اور تصور کرنے والے ان تک وہ لہریں آتی ہیں دوسرے دشن میں جو فرمایا گیا ہے کہ الزام میں تو خطیے تو من شاہدہ فکرے رہا کہاں کا امن فرویہ ہا کہ من جب کوئی برائی ہو رہی ہو اور کوئی آدمی وہاں پر موجود ہو لیکن اس کو ناگواری ہوتی اور ہو. برائی کی وجہ سے اس کو ہو رہی ہو اگرچہ وہاں موجود ہے تو یہ امن گاہ ہے یہ ایسا ہے کہ وہاں پر نہیں امن خا بیا کوئی لازمی وہاں پر تو ہے نہیں ہے لیکن اس پر لازمی خوش ہے کہ واہ اگر میں بھی ہوتا تو بڑے مدد سے میں بھی یہ کرتا انہوں نے غلط کام کیا بڑا دل خوش ہوا ہاں جی گھر تو یہ اگرچہ وہاں پر موجود نہیں ہے لیکن یہ ایسا ہے جیسے کہ وہاں پر موجود ہے کیوں کہ اتنے دور دراز جگہ سے اس دھیان اور تصور میں ہے یہ جی. اس کے دھیان اور تصور میں ہے لہٰذا اس پیسہ ہی فائدہ ہو رہا ہے اس برائی کا جیسے کہ وہاں موجود لوگوں کو ہو وہ رہا جیسے وہاں موجود لوگوں کو ظلمت اور وہاں پر موجود لوگوں کو جو ہے اس کی نوشت مل رہی ہے ایسے اس کو دور, کی دور دراز سے اپنی چاہت کی وجہ سے جو اس کے دل میں ہے امن غور و ربیہ اس کو جو چاہت ہو رہی ہے یہ اس کی وجہ سے اس کو پورا وہاں پر اس کو نقصان مل رہا تو یہ اثرات ہوتے ہیں صحبت کے دور دراز سے خاص طور سے آج جو بات کہنی تھی وہ یہ کہنی تھی کہ صحبت کے نتیجے میں ایک فائدہ یہ خاص اور مخصوص ہے ایک فائدہ عام ہے اور ایک فائدہ یہ ہے مخصوص اور خاص فائدہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی خاص بات آپ نے کسی جگہ سیکھ لی مجھے یاد ہے کہ خلاط تصدیق کی عادی سامنے کے بعد اور تعلیم میں بہت پڑی تھی بیان بھی تھی تھی لیکن ساری عمر خلا پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی میں ایک جگہ گیا ایک بزرگ سے سے ملنے کے لیے گیا میں کپندیہ خانقاہ تھی ان کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ انہوں نے خلاح تصدیق کی بات کی تو اسی دن پڑھنے کی توفیق ہو گئی مجھے مجھے پہلے تو معلومات میں بات تھی آگے تو ایسے آدمی نے سنی جو خود عمل والا تھا ایسے آدمی اس بات کو سنا جو خود عمل والا تھا تو بات سے بات زندہ ہوتی ہے عمل سے عمل زندہ ہوتا اس لیے دین کے پھیلانے میں بال کا اتنا ہی کردار ہے اتنا بدن میں زبان کا اور اس عمل کا اتنا کردار ہے جتنا پورے بدن کا اور پھر دل کا اتنا کردار ہے جتنا سارے بدل میں دل کی حیثیت کا رومان خوشی بول رہی ہو اثر جو ہے وہ قلب کے نور یا ظلمت کا آ رہا ہوتا ہے یہ بیان کر رہا ہے قرآن عدیض کو لیکن دل میں اس کے ظلمت ہے خود اس کا دل میں اندھیرا ہے تو اگلے آدمی اگلے آدمی پر ان الفاظ کے ساتھ وہ قلب پر اندھیرا آئے گا کل پر اس کے اندھیرا آئے گا کیونکہ جو بولنے والا بولنے والی شخصیت تھی اس کے باطن میں اندھیرا تھا تو سب سے پہلے اثر کل پر آدمی پر قلب کاتا ہے پھر عمل کا ہے پھر بول کاتا ہے. کا ہے قول کا کسی دمر پر پہلے کلب کاتا ہے پھر کالب کاتا ہے پھر قول کا ہے چین کا ہو گئے نا کافی کے برابر ہو گیا چوتھا کاف ہو گیا رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھوڑا سا کافی نکالتے سے رہے. قلب, قلب, قول. ہاں جی. اس کا اثر سب سے پہلا اثر کالب کا ہے پھر کالب کا آتا ہے کا اثر آتا ہے پھر کال کا ہے اور قول کے اثر قول بھی جب آدمی کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے لہر آتی ہے نور یا ظلمت کی جو آدمی کے کلپ سوکھتی ہے اس کا اثر آتا ہے اور صاحب مخصوص جو ہے وہ اس نے کوئی آپ نے خاص بات سن لی سمجھ لی سیکھ لی کوئی ایک دن کی بات نہیں سیکھ لی آپ نے کوئی ایک مسئلہ تھا تو اس میں اب خاص بات کو اسی کی ہے کہ بات پورا دن تو نہیں ہو سکتا تو ایک مخصوص بات کی. اور کافر کی سالشوں میں سے ایک ترتیب یہ ہے کہ کسی ایسی دینی بات کو آگے کر دیا جائے جو دلچسپ تو بہت ہو مقصدیت کے لحاظ اس کی اتنی اہمیت نہ ہو اور اس میں ایسا جائے, جائے کہ سارے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا جو ضروری اہم باتیں ہیں ان سب کی توجہ ہٹ جائے اور ان کی ٹو جو شادی اور امار کے پھیلاؤ میں لگ رہی تھی اس کا خاتمہ ہو جائے یہ بڑی ضروری بات ہے سننے کی. کہ ایسی بات میں لگا دیا جائے جو دلچسپ بہت ہو اور اس میں بکت خوب لگتا ہو اور افادیت اس کی پی ہو اور توانائی ساری اس میں لگ جائے اور اہم مقاصد سے ہٹ جائیں اور غیر ضروری بات نو جائیں اور ان کے پاس اہم بات کے لیے وقت ہی نہ رہے اور یہ خاص طور پر یہ ہتھیار اچھا نوجوان نسل پر بہت آسانی سے جاتا ہے پہلے دور میں خوارج کا طبقہ پر متدلہ کا طبقہ کھڑا کیا گیا متدلہ نے ایسے غیر ضروری فلسفینہ مسائل میں جا دیا کہ عام آدمی چارے کو پتہ ہی نہیں اور ایسا ہنگامہ کھڑا کیا ایسا ہنگامہ کھڑا کیا کہ دنیا اسلام کو ہلا جو ہلا کے رکھ اور اسی لاکھ برو امیر کی خلافت خلیفہ معمول کی اسی لاکھ برو امیر کی خلافت اور اس کو جایا ہوا متضلا کے چند عقائد میں عقائد میں بھی آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کروں آپ کہیں کہ نرس کی سمجھ آتی ہے ہمیں اور نرس کی ضرورت ہے نا میں. میں کتنا گاما کھڑا کیا علماء اکرام کو گرفتار کر رہے ہیں ان کی پٹائیاں کر رہے ہیں ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں ان کو پکوڑے ان پر برس رہے ہیں اور امام شیاضی رحمۃ اللہ علیہ اس میں موجود ان کو ہی کر کے میرے جانا پڑا اپنے آپ کو اگر میں یہاں رہا تو مجھے سارا ہی کرنا پڑے گا کر کام کر نہیں سکوں گا اس لیے دنیا میں سٹ ایسی کے بعد ستاسٹھ لوگ ہنسی ہیں تو پندرہ فیصد ساتھی ہیں جی اور دس فیصد مالک ہیں فیصد ہم ہیں جمع کرو کتنے ہو گئے ستا جی ستاسٹھ جمع پندرہ یہ باسی جمع دس بانوے بانوے جمع آٹھ سو ان میں پندرہ میں سینک نکال دیں اس کو چودہ کر دیں اور دس میں نکال نکالیں اس کو نو کر دیں تو دو فیصد ایل ایجیس وغیرہ سارے اس میں ہیں باقی سارے دفعات دو فیصد میں تو پھر شافی ہنسی کے بعد زیادہ پھیلا ہے کیونکہ انہوں نے اس وقت اپنے آپ کو اس الجھاؤ سے نکال کے حجرت کر کے مصر میں جا کر کام کیا اور امام احمد حمد رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ میں میدان میں رہ گئے وہ ساری مصیبت جو تھی انہوں نے بھوک تھی انہوں نے جھلی سو سو کوڑے سردی میں لگائے جاتے تھے ٹھنڈا پانی اوپر گرایا جاتا تھا پھر امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کو زیارت گزارتھی حضور اللہ کی احمد بن عمل سے کہو کہ جمع رہے اس کے علم و عمل کو ہم قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیں گے تو آخری دور میں آئے ہوئے امام ہیں لیکن ان کا خطہ بھی اگر دنیا میں چلا دیا ان قربانی کی قربانیوں کی برکت سے آٹھ فیصد حملی ہیں اس وقت دنیا میں پھر آخر ایک دور دراز علاقے میں ایک بزرگ تھے اور ان کی بڑی تعریف تھی دنیا اسلام میں تو آخر میں جو یہ تھے متغلط تھے انہوں نے آخر میں کہا کہ ان کو بھی گرفتار کر کے ان کی بکائی کی جائے تاکہ ان کا دور ٹوٹے ان کو گرفتار کر کے لایا گیا ان کو جب گرفتار کر کے لایا گیا تو ان کو اللہ نے الگ کی حکمت تھی کہ ماما حسین رحمتہ اللہ کے براہ راست مقابلہ کیا تو اس کی بھی ایک ضرورت تھی جس کے طرح ان کو پریشانیاں مشکلات پیش آئیں وہ بزرگ آئے تم نے کہا کہ خلیبہ سے کہا کہ امیر المین آپ تو علمام سے بات نہیں کر سکیں گے اور فلاح جواب ہوں گے تو بھائے وہ تو بڑے سلسلے کے اور کے بڑے ماہر تھے جو متضلاع تھے انہیں نے ہم کیسے نہیں کر سکیں گے فلاحوں نے براہ راست سوالات نہیں کیے کہا یہ جس بات کو آپ بیان کر رہے ہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیک اہم تھی یا نہیں تھی کیوں نہیں حضور صحت نزدیک اہم نہیں ہے کیوں نہیں اہم تھا کہتا آپ نے کتنی دفعہ اس کو بیان کیا کب بیان کیا کبھی بیان ہی نہیں کیا تو ان پہلو سے جو بات کی تو تھوڑی دیر میں خلیجہ کو پتہ چلا کہ یہ آدمی تو غیر ضروری اور فالتو اور فضول باسمن جا رہے تھا میں اور واقعی یہ تو جو اللہ والے آدمی کہہ رہے ہیں اصل بات تو یہ ہے ان کو بڑا افسوس نے کہا کہ زنجین کھولو اور ان کو آزاد کرو اور جتنا مال مانگتے ہیں جو کچھ مانگتے ہیں ان کو دے کر مخصوص کرنے کا میں نہ میری زنجیریں کھولو اور نہ مجھے مال کی ضرورت ہے آپ کی کوئی خدمت نہیں کر میری خدمت مجھے نہ بلانا مطلب اپنے علاقے پہنچا دینا اور زنجیریں مستری کھلواتا کہ میں بروز قیامت اللہ کے حضور ان زنجیروں کے ساتھ حاضر ہوں گا اور اس بات کے میں عرض کروں گا کہ یا اللہ مجھے زنجیریں کیوں پہنائی گئی تھی تو بات ڈرتا تھا تو اس بات کی امید کو میں بتا رہا ہوں اہم اور غیر اہم کی ہے فائدہ خواتین تو آج کل آپ لوگ جو میڈیا سے دین کو لے رہے ہیں اس بات کو یاد رکھیں کہ میڈیا جو ہے یہ حکومت والوں کے قبضے میں ہوتا ہے اور حکومت والوں کو حکومت والوں کو خدا اقتدار ہوتا ہے ان میں اقتدار کی دیوی کے آگے سجا کرنا ہوتا ہے اور اقتدار کرتے ہوتا ہے اقتدار کی دیوی جس راستے سے ان کو ملتی ہے انہوں نے ان ان اس راستے کو تیار کرنا ہوتا ہے لہذا اگر دین کو ختم کر کے ان کو روز کے کر دیوتا جیسے ملتی ہو تو اس لا کے سیدھا کرنے کو تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹرین یہ اہل حکومت کی ترتیب سے اور میڈیا کی ترتیب سے کبھی دین نہ لینا ابھی جو رام جی کو لایا جا رہا ہے رام جی اعلی سے کپور میں ہے واقع طور پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں اعلی سے کپور میں ہے لیکن حکومت والوں کو اپنی روشن خیالی کی تعریف کیونکہ کبھی جی سے مل رہی ہے تو کھلا رہے ہیں. بلکہ غلام محمد پرویز کو غلام احمد غرم جنرل جو تھا اس نے ایک بہت فائنانس سیکٹری سے آیا ہوا تھا اور یہ غلام احمد پرویز جو ہے تو یہ سیکشن افسر تھا فائنانس ڈپارٹمنٹ کا اور بڑا روشن خیال تھا بہت آدمی تھا بڑا ادیب قابل قلم تھا اس نے اس کو ریٹائر کرا کے اور کافی سارا فنڈ دے کر اس بات کا متعین کیا کہ دین کی وہ تشریح کرے کہ جس سے دین کی روح نکل جائے اور وزیر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات ختم ہو جائیں اور دین کی تشریح وہ جو یہ کر رہا ہے اور یہ وہ روشن خیال ترتیب ہو جس کے نتیجے میں سوٹیڈ بوٹڈ پر دن پہنے ہوئے آدمی کو اور بغیر بزرگ کے آدمی کا پاک صاف ہونا اور اس کا کسی پر بیٹھ کر دھیان کرنا وہ نماز ہو جائے اور یہ ترتیب دینی ہو جائے تو جب دن کی بنیادوں کس طرح خاتمہ کر لیں گا تو یہ جو شریر کے مطالبہ ارے آکوٹ کر کھڑے ہوتے ہیں اس کا, کا خاتمہ ہو جائے گا میری جان چھوٹ جائے اس ترتیب میں یہ ایک کوئی دلچسپ کوئی, م... کوئی اچھا ایسا موضوع کہ جس کی عملی ایسی کو اتنی نہ ہو تھیورٹیکل اور نوریاتی بات میں اس کی خوب ہوں اس کو یہ نوجوان نسل کے سامنے کرتے ہیں تو اس میں الجھے رہے ہیں, اس میں لے جلد سے جو ٹیلی ویژن پر بیٹھنے والے بیرمازی وہ کیسے ہیں کہ ڈاکٹر ڈاکٹر نائک کے پروگرام میں بڑا مزایا بڑا مزہ آیا وہ تو دموں کی لڑائی دیکھے مینوں کی لڑائی دیکھے اس میں اور زیادہ مزہ آتا ہے مرغوں کو دیکھے اس میں مزہ آتا ہے کاکال میں ہر جمعے کو میچ ہوتا ہے کاکال میں جمعے جمعوں کو میچ ہوتا ہے ایک مرغے لڑانے کا میچ ہوتا ہے کتنے لڑانے کا میچ ہوتا ہے اتنا مزہ آتا ہے تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مار باب صاحب اس کے انچارج ہیں ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے مزہ آنا تو فائدہ خاص اگر ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے فائدہ عام فائدہ کام سے نہیں ہے نا مخصوص فائدہ ہو گیا ایک دن دین, دین کے مقابلے کی بات آپ نے سیکھ لی اور عمل کی کوئی عمل کا کوئی جذبہ نہ بنا اس لیے اکثر پروگرام کو دیکھنے والے بے نمازی ہوتی نماز پڑھنے کی توفیق بھی نہیں اور تقابل ابھیان کا ایک مختصر تھا شعبہ اس جو مناظرہ کی مینڈے کی لڑائی ہمارا ایک پڑوسی ہوتا تھا ایک دفعہ ہماری گھر والی نے کہا کہ یہ کے سرون کوارٹر میں جو آدمی رہ رہا ہے یہ تو بہت زیادہ غریب ہے بہت زیادہ تندرستی کا حال ہے میں نے کہا کیا بات اس نے کہا کہ اس کے بچے جو ہیں اس کی بیوی بچے وہ تو سکول کے پرانے کاٹ لائے ہوئے ہیں اس میں سوتے ہیں بستر نہیں ہے ان کے پاس تکلیف میں خاندان ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اس کا ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے تو میں نے وہ ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ کے ملازم کی کچھ مدد کرنی چاہیے انہوں نے کہا جی ایک تو بارش نہیں ہے ملازمت پر ہے رہنے کے لیے میں نے سر ان مفت دیا ہوا ہے میرے پاس بس والے بورسی کا کام کرتے ہیں اس کی رشتہ تنخواہ ہے اور باقی کھانا وانا بچتا بھی اس کے گھر والوں کو دینا دینا وہ کرتے ہی ہوں گے اللہ اتنی باتوں کے ہوتے ہوئے اتنی غربت اس پر کیوں ہے کہ یہ ہے توٹ میں سوتے ہیں اس کے بچے تو ان کے بارے میں بالی کی تو ایک دن میں دیکھا کول مرغا بغل میں دبائے جب آئے ہوئے تھر تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے کھلاڑی ہے مرغوں کی لڑائی کا مرغوں کی لڑائی جو میں ہوتا ہے نا اس میں جانے والا ایک کھلاڑی ہے تو یہ جو اس کی آمدنی ہوتی ہے اس میں ہار جاتا ہے جواری ہار جاتا ہے اب جب اس بہار جاتا ہے تو پھر اس کے بچے کہاں سے کھائیں اب یا بچوں کو کھلانا ہوگا یا مرغوں کی لڑائی کا مزہ لینا ہوگا تو بچوں کے کھانے کی کیا ضرورت ہے جب مرغوں کی لڑائی کا مزہ میرے بھائی تو بڑی سالتو شوچ ہے ہے اور اس طرح کی ہوتی ہیں جو نوجوان نسل کو اہم باتوں سے ہٹا کر غیر ضروری باتوں میں مصروف کر کے ان کی ذہنی استعداد کو مفلوج کرنے کے لیے ہوتی ہیں کوئی ایسے وہ عالمی سطح پر انسان کی نفسیات کو قید لیتے ہوئے اس کو ایسے, ایسے نچاتے ہیں لوگ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کس کے کس کی ڈگڈگی پر ناچ رہا ہوں اور کس کے اشارے پر جو ہے کچل رہا ہوں اور کس کے اشارے پر اس کے فوائد کے لیے کام کر رہا ہوں پتہ ہی نہیں ہوتا چاہتے اس فائدہ مخصوص پر کچھ ہو سے میں نے بات کر لی اور دوسری بات ہے فائدہ عام کہ عام لوگوں کو ضروری ضروری دین کی بات حاصل ہو عوام الناس کے پاس نہ اتنا وقت ہے کہ وہ پورا علم حاصل کر سکیں نہ عوام الناس کے پاس اتنا وقت ہے کہ پورے مجاہدات سے گزر کر نہ حاصل کر سکیں جو تھوڑا بہت وقت ہے اگر اسی کو استعمال کر کے ان کو ضروری دین نہ دیا جائے تو بے مکمل باہر رہ جائیں گے کیونکہ فائدہ عام یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے دن کی ضروری ضروری باتیں دن کی موٹی موٹی باتیں بیان کر کے ضروری دن پر ان کو ڈال دیا جائے یہ فائدہ عام ہے دیکھیں فائدہ عام جو ہے فائدہ عام تو دو باتوں کو کہتے ہیں ایک تعلیمی لاس ہے جو ہر دور کے علماء ہے مفید ترتیب بنائی اپنے اپنے زمانوں کے لیے نصاب بنائے اور اس نصاب سے گزر کر پورا علم حاصل کرنا یہ ذہنی فائدہ احتام ہے ذہنی فائدہ احتام یہ ہے کہ انسان ہر دور کے علماء نے جس دور کے لیے ضروری نصاب بنایا اس سے مکمل گزر کر آدھی مکمل عالم بنے جیسا کہ آج کل کے لیے ہمارے علماء نے پچھلے دور کے جو درست نظامی بنا کر دیا ہوا ہے تو اس کے سی باتیں جو, سی جو کہ ہو گئی زمانہ گزرنے کے ساتھ غیر ضروری ہو گئی حیث حیث وغیرہ کے جو پڑھائے جاتے تھے وہ تو پڑھتا بھی نہیں ہے آپ میں شامل بھی نہیں ہے باقی اس کی جو باتیں تو ضروری عام ہیں اس سے گزر کر پورا علم حاصل کیا جائے اور اچھی استدار وادی پوری محنت کرے تو آٹھ سال کے اندر اس کو مکمل کرتا ہے اس میں بھی یہ کہ دس سال کی وجہ سے شروع کرے تو آٹھ سال مکمل کر پانچ سال والے سکاپ کہیں تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ان کو نازرہ وغیرہ باقی بنیادی باتیں اس کے پاس نہیں ہوتی ہیں. تو فائدہ احتام ہے وہ تو مکمل علم سولت میں ہوتا ہے اور پھر مکمل علم والا آدمی جو ہے تو قلبی بھی لحاظ سے روحانی لحاظ سے اصلاح کا عام آدمی سے زیادہ محتاج ہوتا ہے ایک عامی آدمی کو اگر فائدہ احتام جو قلبی ہے وہ تو ہوا کل بھی جو ہے وہ مکمل اصلاحی نظام سے گزر کر اپنی اصلاح کروانا اس قیامی آدمی کو بھی ضرورت ہے لیکن اہل کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اگر اہل علم کے پاس خوف خدا تک نہ ہوا اور ان کو اصلاحی بات اصل نہیں ہوئی ہوئی تو اپنے آپ کو بھی تباہ کرتے ہیں دوسروں کو بھی تباہ کرتے ہیں خوف خدا نہ ہو سیلم سے تعظیم کے راستے نکالتا ہے ایسا راستے نکالتا ہے جس کا مال باطل ہوں اور اس کی جان چھوٹے جو خوفیں خدا نہ ہو ہوئی سامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لطیفہ لکھا اپنے موبائل ایک عزیز مودی صاحب تھا کہ اس کو کسی آدمی نے کہا کہ میری شادی ہوئی تھی میں کچھ دنوں کے بعد نے کہا مجھے بیوی بی کے بجائے سانس پسند آ گئی ہے سننا چاہیے مودی صاحبان بڑے مائر ہوتے ہیں مسئلوں کے کوئی ایسا مسئلہ نکالو کہ میری شادی بیوی بی کے ساتھ نہ رہے اور ساتھ کے ساتھ ہو جائے کیا مشکل ہے انہوں نے کہا کہ آپ کی ساتھ تو کوئی شرک برق کی باتیں تو کرتی ہے اس نے کہا تو ان پڑھ عورتیں اتنا شیر کی باتیں کرتی ہیں اس کے ساتھ تو میں نے آپ کی بیوی بی شیر کی باتیں کر سکیں اس کے ساتھ آتا ہے نکالی نافذ نہیں ہوا مشرق کے ساتھ مومن کا نکاح نہیں ہوتا لہٰذا لوگوں <coughs> کے ساتھ نکاح نہیں ہوا تو وہ آپ کے ساتھ کا ہی نہیں ہوئی نکاح بیٹھا ہوا تھا دو طالب علم تھے باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کہتے داخوا کہ بجنوں کے لیے دسلو مانگ رہے ہیں مناظرہ ہوا مناظرے کے پڑ کے ہم درستی میں حدیث جوڑ کرو یا اور ساتھ کے سڑے پڑونی جگہ میں گیا ہوا تھا میرا مناظرہ ہو رہا تھا تو دوسرے آدمی کے میں لاجاب ہو رہا تھا فوراً میں نے ایک حدیث بنائی اور کہی اور بس میں مناظرہ جیت لیا اتنی ضرورت ہوتی ہے تو سب کو رہ لے لیں. نکو خاص طور سے اصلاح کام کی ضرورت ہے اسلحم جو فائدہ فائدہ ہے وہ تو ظاہری شکل میں مکمل علمہ حاصل کرنے سے ہوگا اور باطنی شکل میں بیٹھ کے سلاسل سے گزر کر اپنی مکمل اصلاح کرنے کے بعد اپنی مکمل اصلاح کرنے کے بعد ہوگا فائدہ احتام ہے وہ سلاسل سے گزر کر پورے مجاہدات سے گزر کر تاکہ تاکمی کے بدل دل میں اللہ کا تعلق اللہ کا خوف آخرت کا دھیان پکا ہو کر بیٹھ جائے پھر ہلے نہیں چلے نہیں مطلب زلزل نہ ہو اتنے کے اتنے طوفان کیوں نہ آ جائیں تاکہ اس کے اندر یہ بات پکی رات براطب ہو چکی ہو ہل نہ رہی ہو ٹھیک ہے نا تو اب جو ہے یعنی یہ کا فائدہ احتام اب ہوا ٹھیک ہے نا جی اعلیٰ رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ سوبت بغیر ایل ایم حاصل تو نہیں ہوا ہوا سوبت ہوئی ہو اس کا کام چل جاتا ہے یہ محفوظ ہے ان کا پلم حاصل کرنے کا موقع نہ ملا ہو لیکن سو بت حاصل ہوئی ہو اس کا کام چل جاتا ہے علم حاصل کیا ہوا اور سوبت نہ ملی ہو اس کا کام نہیں چلتا چل ہے بغیر مجبور ہے اس علم پورا حاصل کرنے کا پورا موقع نہ ملتا ہو تو اسلائی نفس میں جو تین درجے بیان کیے ہیں درجہ اول درجہ دوم درجہ سوم اور کی جو کتابیں بیان کی ہوئی ہیں اسی لیے بیان کی ہوئی ہیں کہ اس نصاب سے گزرنے کے بعد آدمی کو ضروری علمی فائدہ بھی ہو جاتا ہے جو ضروری علم جو اس کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے اس سے بھی گزر جاتا ہے اور یہ سمجھ آدمی کو آ جاتا ہے جو تین درجے ہیں درجہ اول دوم سوم اس کو تو جلد از جلد مکمل کرنا چاہیے جلد از مکمل کرنا چاہیے اس میں یہ ہے کہ آج بھی کی بنیاد ہو جاتی ہے پھر بنیاد پر آگے محنت کرتا ہے تو آگے بڑھتا جاتا ہے مطلب سواری اس کی درست ہو گئی آج سفر کرنے کی باقی ہے روز باقی رہی ہے سفر شروع ہو جائے گا پھر اپنا وقت لیتا ہے اس وقت میں مکمل ہو جاتا ہے اور آج بھی سواری درست نہ ہو تو سفر شروع ہی نہیں ہوتا ہے تو اس لیے یہ درجے جو ہیں ان کو جلد از جلد مکمل کرنا چاہیے پھر اس کے بعد آگے جتنی محنت کرے گا آدمی شام جتنی محنت کرے گا آگے بڑھتا جائے گا ٹھیک کریں گے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ پوچھتے ہوں تو پوچھیں گے کے بیان کرنے کیا فرماتے ہیں جی ہمارے آجی صاحب, صاحب رہنگی کی شخص آمدنی کی نا نا. اور ساتھی بولنا چاہیں تو بولیں گے جی. حسین صاحب کیا سمجھے آپ آجی صاحب کی بات سے جی ہمارے پہلے حساب نے دونوں باتوں پر قبضہ کرے اس کی بات سے آپ کیا سمجھیں ان کی بات سے کیا سمجھیں کچھ فائدہ تو پتہ چلے گا ہم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے انہوں نے جو بات کہی ہے اللہ یہ ایک آدمی بیا کو اچھا نہیں کر سکتا ہوں نہ سب شعبوں کو سنبھال سکتا ہے اب جو ہم خیال میں یا جیسے اب ہمارا مجمع ہے یہ ہے جیسے انہوں نے فرمایا کہاؤں میں پوری تھاروں انویسٹیگیشن ہے اور پورا تھارو چیک اپ پوری پوری عمومی لحاظ سے تبلیغ والے محنت کر رہے ہیں علم کے لحاظ سے مدارس والے محنت کر رہے ہیں ہر ایک کے اپنے شعبے ہیں بات تو صحیح سب تک پہنچنا چاہیے لیکن سب تک ایک آدمی سب تک نہیں پہنچ سکتا وہ جو ہے مختلف لوگ جو اس کام کو کر رہے ہیں تبلیغ کے لحاظ سے پوری دنیا کے اندر بات پہنچ رہی ہے وہ عمومیت فائدہ جو ہے مل رہا ہے سطح جو ہے پورے مسلمانوں کی سطح کو ایک لیول تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ابھی تک ایسے لوگ میں جو بیچارے ان کو پتہ نہیں ہے کہ دین کیا چیز ہے اور نماز کیا چیز ہے ابھی پاکستان کا واقعہ ایک جگہ جماعت نے کہا ہم رمضان میں رہے. دنی کل پورے گاؤں میں کی وہ علاقہ تک روزے رکھتے تھے تو وہ سے وہاں محنت خصوصی لحاظ سے یہاں پر ہو رہی ہے تو ان کی بات صحیح ہے کہ ہر طبقے تک بات پہنچائی ہے لیکن ہر طبقے تک جو مختلف طریقوں سے محنت ہو رہی ہے تبلیغ والے پوری دنیا تک جو ہے محنت یہ دل کی محنت کا کام کر رہے ہیں کہ عمومی لحاظ سے پتہ جو ہے بلند ہو جائے آدمی کو نماز کا پتہ ہے نہ روزے کا پتہ ہے نہ اسلام کا پتہ ہے وہ, وہ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں اور جو ہے مشاعت جو کام کر رہے ہیں وہ جو ہے باطن کے لحاظ سے اور حال لحاظ سے اب جیسے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اب وہ تو یہ محنت نہیں کر سکتے کہ جی، فلام کبر ہے فلام حرسد ہے وہ مجموعہ اس کو نماز کا ہی پتا نہیں ہے وہ خدا کو نہیں پہچان رہا اب اس کو تو یہ کہ نماز سے کھڑا کیجیے ضروری ضروری باتوں پڑے روزانہ شی سات ہزار کا مجموعہ آ رہا ہے جا رہا ہے کس کے توجہ داری جائے کس کے کی جائے اب اس کے لیے یہ ہے خصوصی جگہ پہ جیسے مولانا انجاز کا محفوظ بھی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ تبلیغ والی چلت فرت کے ساتھ جو ہے خانقائی آداب کا خیال رکھتے ہوئے یہ تبلیغ والے خانقاہ سے بھی مستفید ایسے اب علم جو ہے اس کے لیے لیکن علیحدہ محنت ہے وہ لما جو ہے درس و تزیز کو چھوڑ کر وہ اگر دوسری لائن میں چلیں گے تو یہ شعبہ معروم رہ جاتا ہے تو یہ تقسیم ہے دنیا کی بھی ترکیب ایسی ہر ہر اس میں ڈپارٹمنٹ مختلف کوئی کس چیز یا جیسی یونیورسٹی ہے یہ اب ایک ہر ایک آدمی ایک ایک اپنے شعبے میں کام کر رہا ہے اب وہ پورا ایک کام ہو رہا ہے تو اس طرح بھی ایسے کام ہے کہ مختلف لوگوں نے مختلف شعبے سنبھالے کام کر لیں ان کی بات ابھی صحیح ہے لیکن یہ ہے کہ ایک آدمی سارے کام نہیں کر سکتا سرفراز صاحب کی بات کیا سمجھے تھے جی اس پر نہیں کیا سوال تھا اب اس کی بات کی کہی نا عرض یہ ہے کہ ہمارا ایک طالب علم کا خیبر میڈیکل کالج تھا تو اس نے کچھ دن شروع کر دیا اس کو کادانیا کا ویوسائ کرنا شروع کر دیا اور کچھ دن میں متاثر ہو گیا اور اس نے آ مجھ سے سوالات کی اور میں نے کہا کہ اتنی تھوڑی دیر میں سے تو ان کے ساتھ ان کے م اس کے مقام کو بیٹھ کر بیٹھ کر رہا ہے یہ ایک مہینہ ایک مہینے میں سے لگائے تیس گھنٹے وہاں پر اب تیس گھنٹوں کو تین منٹ میں کیسے دوں اسے میں نے ایک کتاب تھی جو شمشانوے میں شائع ہوئی ہے کا جانیت فیصلہ ہم تک میں سے شائع ہوئی ہے اس کے بعد آج تک اس کتاب کو یہ عدالت نہیں لے جا سکے ان میں ایسی گناونی باتیں کے بارے میں کہ تو بآمین کو حیرت ہوتی ہے اس سے پڑھی میں نے اگر کتاب کو برخبار پڑھنے کے بعد تبصرہ کو لکھ کر ایک مضمون لکھو گئے دو تین سبوں کا جسے ہم غزالی میں شائع کریں لکھا اور غزالی نے ہم نے شائع کیا تو ساری ترتیب لکھی تھی تو میرا خیال پر گزرا سے تو اس کی بات جو جی ہے وہ عملی طور پر بسر ہوگی اور بڑی وہ یاد ہے سفر صاحب یاد ہے آپ کو مضمون ہاں جی مضمون یاد ہے آپ کو کس کو یاد ہے مضمون جیسے یاد ہے جی نام نے آپ کا بھول گیا جی عثمان صاحب کو یاد ہے ماشاء تو اس میں آدمیوں کو اندازہ ہو رہا تھا بڑی تاثیر تھی مضمون نے جی کیوں کہ ایک اس کی پریکٹیکل اپوائس طور پر اس میں ایسی گزر کر اس کو لکھا ہوا تھا بڑی اس کی تاثیر تھی سوال یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ نقصان پہنچا رہی ہو اس کا مقابلہ کرنا تو میڈیا جو ہے نا میڈیا کے بارے میں جو میں بات کر رہا تھا کہ میڈیا اس وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے میڈیا اس وقت ہے تو کافر کے ہاتھ میں برتبی اس قوم کی قومتی ہوتی ہے جس کی اسلحی کی برتبی ہوتی ہے ہاں جی مین بیٹھا ہوا تھا کابلی نے کہا کہ حال کے موقع پر مینان اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب شریعت کیسے نافذ ہوگی میں نے کہا شریعت تب نافذ ہوگی جب آپ کے پاس بی بون کو مارنے کے لیے میزائل ہوگا تو مجھے دیکھ رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ساری تنفیز کی شریعت وہ آو اور آپ کے سارے عقائد نظریات پڑھوتے ہو آخر ایک ڈنڈا لیکڑی کے آگے مکڑی ناچی اور دوکہ ماور لکڑی کے آگے مکڑی ناچے مکڑی ملک ملک کا بھائی ایک آدمی میں چھ فٹ لمبا ڈنڈا ہو لکڑی کا تو مکڑی اب اس کے آگے ناچے گلیں جی نہیں تو کیا کرے گی نہیں تو ایک ڈنڈا لگا اس کو کچھ نہیں میں لگانا تو اسے میں نے کہا کہ جب آپ کے پاس بی بون کو مارنے کے لیے میزائل لگا پر آج مجھے حیرت سے دیکھ رہا ہے تو میڈیا تو وہ ریڈیو اسٹیشن طالبان کا تھا اور امریکی سیٹلائٹ نے اس کو پکڑا ہوا تھا اور ری سے ریڈیو اسٹیشن سے امریکی بول رہے تھے جی ہمارے معلومات کا پھیلنے لگا بات ہے اور عمل کا پھیلنے لگا بات ہے اب اس میں یہ ہے کہ عرصہ دراز کے بعد مجھے یاد ہے کہ میں ستر سے اپنے بزرگوں کی برکت سے عالمی شوری زندگی گزارنا نصیب ہوئی ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم ستر سے لے کر آج سے چھبیس سال پہلے اور اس میں اسلام اور محمد کے شروع ہونے کا کتنا عرصہ ہوا ہے دس سال ہوئے ہیں گیارہ سال ہوئے ہیں سینتیس گیارہ نکالے کتنے رہ گئے چھبیس سال دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ کسی کو شہور نصیب فرما کہ وہ اخبار کوئی اسلامی طرف کا اخبار شروع کرے جس میں فوج تصویریں نہ ہوں جس میں جہے تو اغوا کے اور ودکاری کے ان کو خبریں نہ ہوں تاکہ اس کو ہم اپنے گھروں کے اندر لے جا سکیں چھبیس سال دعائیں کی ہیں چھبیس سال دعائیں کی ہیں تو تب کہیں جا کر شعبے میں ایک آدمی کے اللہ الگ جنوب فرمائے کو کھڑے ہوئے ہیں اور اس شعبے کی کی ہے اور اسلام اخبار اور غیر اخبار کی شکل میں چیز آپ کے سامنے آئی ہے اور جہاں تک یہ ویب سائٹ بنا کر کام کرنے کی بات ہے تو وہ تو آپ کام کریں ٹھیک ہے نہیں ہم کیا کریں ہماری تو سوچ ہماری صحت ہمارے مخصوص یاد اور فائدہ اتنی میں جتنی بات کو سمجھ تو اتنی کر سکتا ہوں میرے بکت نے کہ اگلی بات کو میں سیکھوں کو سمجھوں ہمارا کوئی ویب سائٹ ساتھی نے بنایا تھا پھر پتہ تک کیا ہوا کیا نہ ہوا تو آفتے میں دو تین اس پر بیانات دیں گے ہاں جی وہ اب اب بھی ہوتے ہیں ان لوگوں نے بنایا تھا نا آپ کے دار نے بنایا تھا تو والوں نے بنایا تھا تو اس کا کیا حال ہے میں تو پتہ ہی نہیں اس کا کس نے کیا کیا کام کیا کتنا کیا کتنے میں کیا ایک ان کو پتا ہے ایک الدار صاحب کو پتا ہے اور کس کو پتا ہے جی سوہل صاحب کو پتا ہے اور جی کس کو پتا ہے تارک صاحب کو اچھا جیولہ صاحب آپ نے اس میں کیا کیا دیکھا پڑا پا, پا, کرتے ہیں سو. آواز ہوتی ہے اس کی اچھا میں سنتا میں اس بھائی اور دیکھے مجھے بھی اس کی پوری معلومات نہیں تھی اور باقی ساتھی اجیت صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا سائز ہے نہیں پتہ تھا آپ کو ان کو پتا نہیں تھا تو جن ساتھیوں کو کیا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے نا اچھا سالے میں کیا اس کا پتہ بھی ہے رسالہ میں اس ویب سائٹ سے پتہ بھی ہے اور اس سے جو ہے تو جتنا ان سے ہو سکتا ہے اس کو شائع کرتے ہیں اب یہ ہے کہ ہمارے میں تو کوشش کرنا ہے باقی جتنا اللہ تعالیٰ کسی کو فائدہ دے گا اتنی ہوگا ہمارے بس میں تو ہے نہیں کوشش ہمارے بس میں ہے بتایا ہمارے بس میں نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں کوشش ہمارے بس میں ہے رسالہ جو غزالیہ ایک تو یہ ہے ایک بار ضروری یہ ہے کہ غزالی رسالے کے جن جن کو توفیق ہو وہ خریدار بنے اور لوگوں کو اور اس کے رسالے کے خریدار بنائیں یہ ایک مفت کی تبدیل ہے کہ آپ نے صرف آدمی کو رسالے کا بنایا اور اس کے نتیجے میں بہت بڑے بڑے نتائج ان کو حاصل جاتے ہیں ٹھیک ہے نا میں صرف آ رہا تھا کراچی میں گیا تھا ایک امتحان لینے کے لیے تو ساتھ اصلاح نفس اور یہ شخصیت کتاب لے کر گیا تھا واپس آتے ہوئے اس میں سہ کر رہا تھا اس کو میں نے اب کراچی کے ہوائی اڈے پر جو مسجد ہوتی ہے اس میں چھوڑ دی تو اس میں کا خط آیا کہ میں ہوائی پر تھا اور تھوڑا وقت تھا اس میں میں نے کتاب پڑھی کتاب کو اصلاح نفس تاکہ اس سے مجھے یہ جذبہ بنا کہ آپ اپنی ساری کتابیں مجھے دے اور اتنا عمل دا کہ اس کو چھوڑ دیا وہاں تو اس میں اس کے فوائد ہیں اور میں لاہور جا رہا تھا ریلوے اسٹیشن پر گاڑی کھڑی تھی تو میں تو میں دیکھا کہ لوگ اتنا نمبر سفر کیسے گزارے ہیں وہ جا جا کر کوئی اخبار جہاں لے رہا ہے کوئی کیا چیز لے رہا ہے کوئی کیا چیز لے رہا ہے میں سوچا کہ یہاں پر ہم نے چند ان کو کتابیں دی جی ہوتی ہیں کہ آنے والا آدمی اگر اخبار جہاں لے رہا ہے تو ساتھ اس کو ایک مفت دے دیا کرو آج سفر کی ستاری ہے نا میری شخصیت یا اگر خریدنا چاہے تو اس کو دو روپئے کی اس کو دے دیا کرو اور اس کے پاس وقت ہوتا ہے سکون کا اور پورا آسل لے لیتا ہے ساری زندگی کے لیے ٹھیک ہے نا تو میڈیا کی اہمیت یقین نہیں آئے ہم تو کسی چیز کو وہی نہیں کہ کسی چیز کی اہمیت محسوس نہ ہو رہی ہو اس چیز کی اہمیت محسوس اس لیے کہ یہ ہے کہ وہ آیا آپ کے ہاتھ میں کتنا ہے وہ ویب سائٹ بنانا آپ کے ہاتھ میں ہے وہ ہمارے ساتھی نے وہ فرض رسالا بنایا ہے اور یہ رسالہ شائع ہو رہا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی رابطہ کوئی تلک ہی نہیں ہے سلسلے کے ساتھ وہ دور دراز درال خط لکھ لکھ کر انہوں نے رسالہ شروع کروایا ہے اور خط لکھتے رہتے ہیں کتنا اتنا فائدہ میں ہوا خاران کے ایک مدرسے نے خط لکھ کر اپنا رسالہ شروع کروایا اور کل ہی ان کا خطایا ہوا تھا کہ رسالے سے بہت فائدہ ہوا ایک دفعہ ایک ہمارا رسالہ تھا جس میں کہ لگے کا مضمون بہت الا تھا باقی مضامین تھے تو اس وقت میں صرف گرام میں سے کسی کو بخارت ہوئی اس دفعہ آپ کا رسالہ سارے پاکستان کے رسالے میں سب سے زیادہ مقبوضہ میں ہوا اس مضامین کی وجہ سے سمجھدار آدمیوں تک لکھی تاریخ کا پہنچانا مفت کی تبلیغ ہے پر بھی غور کریں ٹھیک نہیں حالات بار نے کی توفیق رمایا اگلے اجتماع کی تاریخ مقرر کر لیں تو پھر ذکر کریں اور دعا کریں سولہ مارچ کا پھر کیا آ رہا ہے اتوار آ رہا ہے تو پندرہ مارچ کا ہفتہ آئے گا ہاں جی تو دن بھی ایک کم ہے اٹھائیس دن کا وقفہ ہو جائے گا تیئیس کو اتوار ہے تو تیئیس مارچ اس کے بعد چھٹی اتوار کو آ گئی ہے جی پھر پندرہ ہی ہے آ پندرہ ہی ہے ان پندرہ سے آ پندرہ کا ہوگا سولہ مارچ کو اتوار ہوگا ٹھیک ہے نہیں